السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کریں شہزاد رضا گجرہ سے بول رہا ہوں جی شہزاد صاحب فرمائیے تسم بھائی بہت بہت مہربانی آج میں کافی دنوں سے یعنی سترہ دن ہو گئے مجھے کال ملاتے ہوئے آج کال ملی ہے بہت بہت آپ کو سب کو مبارک ہو آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں بھائی میں لائن آپ کی کیوں ڈاب ہو گئی مفتی صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے عقلی لحاظ سے آپ نے ارشاد فرمایا اس طرح دیکھا جائے تو واقعی ذہن تو یہی کہتا ہے کہ نبی جس کے قلب اثر پر پورا قرآن نازل ہوا تو اس کے اوپر جادو نہیں ہونا چاہیے لیکن جب ایک چیز صحیح اسناد کے ساتھ نقل میں آ جاتی ہے نا تو پھر ہم اپنی عقل کو پیچھے کر لیتے ہیں صحیح کیونکہ کا, کا اختیار نہیں, نہیں ہوتا کیونکہ وہ بخاری کی روایات ہیں یہ مسلم کی صحیح ترین روایات ہیں تو پھر ہم اپنی عقل کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کرتے ہیں صحیح ہاں پھر ہم اس پہ غور و تفکر کرتے ہیں جسے شارحین نے کیا جا. کہ وہ جادو کس حد تک اثر انداز ہوا تھا ہم. تو بس وہ اس کو پھر اس حد تک اثر انداز ہی اس کے ظاہری حالت بھی یہ نظر آئی حادثی سے قریب ہے روشنی میں کہ جو اللہ تعالی کی طرف سے احکام تبلیغیہ تھے ہم. ان میں کوئی فرق نہیں پڑا ایسا نہیں کہ ذہن ماوف ہو گیا ہو غلط مسئلہ بتا دیا کے اثر انداز ہونے کا کوئی ثبوت جی ہاں نہیں اثر انداز بھی ہوا کہاشد صدیق رد اللہ تعالیٰ عنہ کی خود یہ روایت کہ سرکار بعض وقت ایک کام نہیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے میں نے کر لیا ہے اس کو تھوڑا سا وقت اثر ہوا لیکن اتنے عالم ہوش خوش حواص میں تھے کہ خود یہ مسلم کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کی بارگے میں دعا کی ایک بار دو بار تین بار تو پھر نے شاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل ظاہر کر دیا کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور انہوں نے آپس میں گفتو کرتے ہوئے کہا کہ ان کو کیا ہوا تو دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے صحیح تو پہلے نے کہا کہ کس نے کروایا تو کہا کہ لبید بن آسم نے کرایا یہودی نے हुँ. جو ری قبیلہ تھا اس کا وہ یہودی تھا کس طرح کرایا تو کہا کہ نبی کریم نے اپنے کنگے سے جو بال کنگھے میں تھے हुँ. اس نے اس بالوں پہ دم کر کے انہیں کنویں کے اندر ڈال دیا ہے हुँ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ کنویں سے بال مبارکہ باہر نکلوائے تھے صحیح. سارے قرآن نے پوچھا کہ ہم اس کو جلا دیں Hmm. کیونکہ وہ جادو ایسا تھا کہ اگر ان بالوں کو جلا دیا جاتا تو وہ الٹا اس کے اوپر ہو جاتا اچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے hmm. آپ نے جلانے سے منع کیا اور ان کو دفن کر دیا گیا hmm. تو اس طرح یہ چونکہ صحیح احادیث سے بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو تو ہم تسلیم کر رہے ہیں Sohi. ورنہ یہی وجہ ہے کہ آپ نے شاد فرمایا کہ کئی شارہین نے اپنے لحاظ سے درایا تن کو دیکھتے ہوئے انکار کر دیا ہم نہیں مانتے کہ نبی کریم پر ہو سکتا صحیح. ہے جادو تو بارال نقل یہی کہتی ہے اچھا مفتی صاحب اس کی تو کیا حکمت ہو سکتی ہے اور کیا ایک ہمارے لیے درس ہو سکتا ہے ایک سبق کو پیغام یقیناً ہمارے لیے اس میں پوشیدہ ہے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موس علیہ السلام کا عصا ہے کہ وہ بڑے بڑے جادوگر کے جادو کو کھا جاتا ہے اور ایک طرف آکار سلاط السلام کی رات پاک ہے تو ہم اس کو کیسے دیکھیں گے لیکس کا استعمال کرنا تو یہ دلالت کرتا ہے کہ نبی کا جو کمال ہے وہ امت کے کمال پر غالب ہے رہا یہ کہ جادوگر کا رسیوں کو پھینکنا موسا علیہ السلام کے سامنے اور ان کا سانپ بن جانا سانپ کی طرح تو وہ موسا علیہ السلام نے بھی جو عام لوگوں نے اثر لیا تھا وہ آپ نے بھی محسوس کیا سانپ بن گیا پھر جب حضرت موسا علیہ السلام نے اپنا اصہ مبارکہ پھینکا تو وہ اس کا جادو کا اثر ختم ہو گیا یعنی وہ اضدہا بن گیا اور ازہ نے جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل لیا صحیح رہا نبی کریم علیہ السلام کا معاملہ صاحب نے تفصیل ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام نے پھر اس جادو کے اثر کو ختم فرما دیا صحیح تو ایک ہونا اثر اور دوسرا یہ کہ اس اثر کو ختم کر دینا صحیح صحیح تو یہ بات انبیاء کرام میں اس طرح نہیں ہے کہ کوئی جادو غالب آ گیا ہو یہ ناممکن ہے بالکل ناممکن ہے صحیح ایک مختصر سا یہاں پر لیں گے ناظرین دوڑتے ہیں اس یقین کے ساتھ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 آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق ہے مفتی صاحب بات ہو رہی تھی جس طرح تعویز وغیرہ کے حوالے سے تعویز کو گھول کر پینا باندھنا ہاتھ پر باندھنا گلے میں ڈالنا گول کر بھی پیا جاتا ہے ان کے حوالے سے کیا کہیں گے مطلب باندھنے کا تو جب شعر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہوا کہ آپ جو چھوٹے بچے باقاعدہ دم اس دعا کو پڑھ کر دم نہیں کر سکتے تھے تو آپ ان کے گلے میں لکھ کر وہ ڈال دیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ تاویز گلے میں ڈالا جا سکتا ہے جاننے کے بھی اسی پر ہم قیاس کر سکتے ہیں گھول کر جو ہے مسئلہ اس کے بھی بالکل جواز ہونا چاہیے کیونکہ اس کی نظیر جو ہے وہ بی بی اسمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو بعد وسال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتا مسلم नहीं کی روایت ہے اور کہتا ہے میں بیمار ہوں تو آپ ایک جبائے مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا تھا وہ آپ کے پاس تھا آپ اسے پانی میں تھوڑا سا اس طرح کرتی اسے پانی ٹچ کرتی اور وہ پانی پینے کے لیے دیتی ہیں تو راوی کہتے ہیں اس سے شفا حاصل ہوتی تھی اس سے معلوم ہوا کہ جو ضبۂ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے متصل ہوا اس میں شفا کی تاثیر تھی ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی میرے آج یہاں چار ہو ہوں اچھا تو اور سوال تھوڑے سے لندی ہے اچھا پہلا سوال یہ تھا کہ مفتی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بچہ گود لے لیا جائے تو اس کو ڈھائی سال دودھ پلایا جائے تو رضائیت کا رشتہ بن جائے گا تو جس کے ہاں اولاد ہی نہیں ہے تو وہ یہ رشتہ کیسے قائم کرے گا ٹھیک ہے دوسرا سوال میرے بھائی میرا یہ ہے کہ میری شادی کو تقریباً آٹھ یا نو سال ہو گئے ہیں آٹھ ساڑھے آٹھ سال ہوئے ہیں ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے ہم آن... جس کے بھی پاس گئے ہیں جو, جو شرح کے اعتبار سے بھی ہر لحاظ سے شرحی اعتبار سے صحیح ہیں وہ ان کے پاس بھی گئے ہیں سب نے یہ کہا ہے کہ بس جادو ہے اچھا مگر یہ ایسا کیسا جادو ہے کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا کون سی ایسی پرانی آیات نہیں ہیں جن کا میں نے وظیفہ نہ کیا ہو हुँ. یا کسی کے بتائے ہوئے کوئی عمل ایسا نہیں ہے میں نے میرے خیال میں کراچی میں کسی کو چھوڑا نہیں ہے हुँ. ہر لحاظ سے کیا ہے مطلب اور پھر آخر میں جواب کیا ملا ہمیں کہ کالے علم کی کالے علم سے ہی کرائی جائے हुँ. تو کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے اور کیا ठीक. یہ سر اعتبار سے صحیح ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت ش... جی اور کچھ کہیں گی بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جناب وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں یاسر علی بات کر رہا ہوں اسپین سے ابھی شہری کا ٹائم تھا تو ہم دوست کافی دیر سے آپ کے پروگرام کا انتظار کر رہے تھے हुँ. تو ابھی ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے کہ دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہیں جو بالغ ہوتے ہیں بچوں کے بارے میں تو حضرت عبداللہ کی جو روایت آپ بتا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ تو بہت چل لگی اب جو بڑے ہیں, جو بڑے ہیں کیا وہ تویز وغیرہ پہن سکتے ہیں کوئی اگر انہیں دے دو آپیز کی روشنی میں برائے مہربانی اس کا جواب آپ بتائیں آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا نعت شامل کرتے ہیں محمد رضوان قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور یہ شرف حاصل کر رہے ہیں بسم اللہ ہم شریف پڑھنے کی سازت حاصل کروں گا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 اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو یہ زمیں جب نہ تھی یہ سما جب نہ تھا یہ زمیں جب نہ تھی یہ ساما جب نہ تھا ارشو کور نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راج حق بھی کسی پر آیا جب نا تھا کچھ نہ تھا پوچھنا تھا کچھ نہ تھا کچھ نہ تھا کچھ مگر تو, تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کا سے مراجی سو تم نظام کا سے مراجی سو علم کتے ہر جا ہے تو تکو علم کدرت سے ہر جا ہے تو تکو تیرے جلوے ہیں عالم میں ہر شاد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عب نوری میں آئے جو خدا خود نوری میں آیا جو خدا بقائے نور ہو اپنا ظلمت کا بقائے نور ہو اپنا ظلمت کا دا, دا. جگماگا اٹھے دل چہرا ہو پور دیا جگماگا اٹھے دل چہرا ہو پور دیا آدر our کر لیہ عموہو انہو اللہ <سؤال> عملہ ان شاء اللہ ناظین ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے بکری صاحب خاص طور پہ جو عورتیں بہت زیادہ عامرین کے پاس جاتی ہیں اور اعتقاد کی ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ کمی ہے اور وہاں جا کر باقاعدہ دیکھا گیا ہے کہ اور سننے میں آتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں کہ فلاں کے گھر میں تو آپ نے تعویز دیا تھا اور بڑی دولت کی ریل پیل ہو گئی اور بڑا گاڑیاں بھی ہیں ہمیں بھی کوئی ایسا تعویذ دے یہ سب چیزیں اور ایک اعتقادی کم اعتقادی کا کی طرف اشارہ نہیں کر رہی جی ہاں ان کی کم اعتقادی قرآن و حدیث سے متعلق ہوتی ہے ورنہ عاملین پہ احتقاد بڑا مضبوط ہوتا ہے اسی لیے جب کوئی شور سے جھگڑا ہوا ہے ان کے ذہن میں گھنٹی بجتی ہے جادو ہو گیا ٹونا ہو گیا تاویز ہو گیا فور نام کے پاس پہنچ اور اسی طریقے سے دوسروں کو نظیر بنا کے پھر ان سے اس قسم کے مطالبات کرنا تو یہ مطلب جو زیادہ خواتین عاملین کے پاس جاتی ہیں تو پھر جیسے بھی ایک کوشچن آیا بھی تھا کہ پھر یہ عاملین جو ہے باعقت گڑبڑ بھی کرتے ہیں یعنی ان کے پاس اچھے بھی معاملات ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں لہذا پھر یہ جیسے کسی کو دیکھا پسند آ کوئی خاتون تو پھر اگر وہ شادی شدہ ہیں تو اس میں جدائی کی کوشش شروع کر دیں گے ان پہ ایسے یعنی وہ حب کے کچھ ہوتے ہیں محبت کے تاویزات اور عملیات وغیرہ جس سے کسی کا دل مائل ہوتا ہے hmm. تصیر کے ہوتے ہیں وہ ان پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں hmm. تو یہ خود خواتین پھر کسی کو برائی کا راستہ بعضوقات دکھاتی ہیں صحیح تو یہ کہ اب پھر یہ کہ جاتی ہیں تو حسی مذاق بہت زیادہ جی ہاں کہ وہ جب مسلسل جانا شروع کرتی ہیں تو وہ تکلف کی فضا ختم ہو جاتی جی ہے جی پھر وہ بھائی ہوتے ہیں اور یہ بہن ہوتی ہیں بڑے فخر سے بتا رہی ہوتی ہیں فلاں جی آبے سے میری سی میری سی تو بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے ان کے جی ساتھ جی س... اور مجھے بہت بہن کہہ کے بہت اچھے اچھے تاویزات دیتے ہیں تو یہ تمام معاملات قابل توجہ ہیں اس طریقے سے فتنے کے دروازے کھلتے ہیں اور ہم نے اور آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ کئی گھر صرف ان تعلقات کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے صحیح تفصیل وہ خود ہم سمجھتے ہیں اس صح. بات کو سے تھوڑا محتاط انداز اختیار کرتے ہیں صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ اچھے لوگ ڈیفینیٹلی ہیں میں اس پر بہت یقین رکھتا ہوں اور ہمارے ناظرین بھی سب یقین رکھتے ہیں جب کام ہی یہ جائز ہے تو ضرور اچھے لوگ ضرور ہیں کرپشن بہت زیادہ دیکھا گیا ہے نشہ آور چیزیں اور بہت ساری ایسے جو معاشرتی طور پر برباد کر دینے والی چیزیں ہیں وہاں پر آپ کو ملیں گی ایسا بھی نہیں ہو رہا ہاں یہ ہم نے ابتدا میں بات کی تھی نا کہ اس طرح کے جو عامل ہوتے ہیں بد عمل تو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں ایش و عشرت کی ساری چیزیں اور دوسرا یہ کہ جادو کے حوالے سے عاملوں کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ ہماری عورتیں بہنیں کثرت سے جاتی ہیں معمولی سا کوئی معاملہ ہو گیا جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ مسائل انسان کے ساتھ تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں یہ ہے ہر انسان کے ساتھ ہوتے تو کیا مطلب ہے کہ ہر انسان کے پیچھے دوسرا جادو کرنے والا بیٹھا ہے اور کوئی کام مطلب نہیں؟ جس کو پریشانی نہیں یعنی ہے ماز... اور دنیا میں کام ہی نہیں ہوتا ایک جادو کرتا ہے دوسرا اس سے مشہور ہوتا ہے <laughs> یہ انسان کے ساتھ یہ عارضے تو لاحق رہیں گے سردی گرنی بخار نزلہ زکام خوشی غم یہ آتے رہتے ہیں تو ہر دفعہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تھوڑی سی پریشانی آئے تو کسی نے جادو کیا کچھ ہم اپنے عمل کو بھی تو دیکھیں کہ یہ پریشانی کیوں آئی ہے کہیں ہمارے عمل کی کوتا تو نہیں کہیں ہماری سستی کا نتیجہ تو نہیں کہیں ہمارے گناہوں کا تو یہ نتیجہ نہیں ہے صحیح یہ بھی دیکھنا چاہیے صحیح ایک قو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں عبد الرشید بات کر رہا ہوں جناب اسلام آباد سے جی عبد الرشید صاحب فرمائیے جناب معلوم یہ کرنا تھا مجھے جیسے آپ موزوں چل رہا تھا آپ کا हुँ. کہ یہ درو شریف سات دفعہ پڑھیں سات دفعہ سورہ فاتح پڑھیں हु. پھر سات دفعہ درو شریف پڑھیں اللہ نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے <laughs> اچھا. اس میں نا مولانا صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں हु. کہ اس میں جو سات درو شریف اس کے کیا فضی آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم, علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ میں جی اسلام بات کے جی صاحب بول رہا ہوں جی طاہر صاحب میری آپ سے ایک بات ہوئی تھی میرے دو سوال تھے آپ سے پوچھنا چاہوں گا پہلا جی جی. سوال تو یہ تھا کہ کیا کسی کی اصلاح کے لیے hmm. نورانی نورانی علم سے کوئی اس کا فائدہ نہ مل رہا ہو hmm. تو کیا اس کے لیے کالے علم کا سہارا لیا جا سکتا ہے کس حد تک شہریتیں بھی جائز ہے اچھا دوسرا سوال میرے یہ تھا کہ اگر کسی کی میسیج سے کہ دس سال ہو گئے ہیں شادی کو تین بچے دیے ہیں اور مختلف اوقات میں آپ تھری منتھ اور پہلی تلاق پھر پانچ سال کے بعد دوسری تلاش دی گئی ہو اور وہ گالی گلوچ دیتی ہوں منہ پہ برا گلا کہتی ہوں اچھا تو ایسی صورت میں کیا صورتحال ہونی چاہیے کیا اضواجی حقوق گیدا پورے کرتی ہوں تو ایسی صورت میں کیا آخری اس کی حد کیا ہے اور پرانی سونت کی روشنی میں مجھے بتائیے گا کہ کیا ضرور دی بالکل آپ کو بتاتے ہیں کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم صاحب صاحب بات کر رہے جی بات کر رہا ہوں جی السلام علیکم تسلیم صاحب صاحب وعلیکم السلام کون اور کہاں سے میں لاہور سے بات کر رہی ہوں میری طرف سے مختلف کرام کو بھی السلام وعلیکم السلام اور رمضان مبارک ہے آپ لوگوں کو آپ کو بھی بہت بہت مبارک تھینک یو شکریہ اور تسیم صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو بیسیکلی جادو جو ہے یہ ہے کیا یہ کہ یہ کیا چیز ہے کیسے یہ چلتا ہے کیا یہ کچھ کوڈ ورڈ ہیں جو ان کے پاس ہوتی ہیں تو اس سے کچھ یا کیا یہ ہے کیا بیسیکلی جو کہ کسی کے اوپر عمل کر لیتا ہے یہ کوئی جنات ہے موکل ہے وہ کیسے یعنی کہ یہ سب چیزیں جو ہیں دوسرے پہ چل جاتی ہیں اور ایک اور بات کہ یہ جو مطلب تویز دیتے ہیں کہ جی یہ موکل ہے ان میں اور ساری زندگی آپ پہنے تو یہ آپ کی حفاظت کریں گے یا آپ کے سائے کام کریں گے تو یہ کیا یہ ممکن ہے ایسا کہ کوئی طویز ایسی ہوتے ہیں کہ موکلوں والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسروں کے لیے یہ نگی اچھی ہوتے ہیں بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا مجھ سے سوالات کافی اچھے <تصفح> ہو گئے ہاں ایک ہی بھائی نے پوچھا کہ کیا کسی کو قبر میں امانت ہے تو یہ فیقے حرفی کرو سے اس کی کوئی شرع حیثیت نہیں ہے قبر میں امانتاً کسی کو نہیں دفنا سکتے جہاں دفنا تو ادھر نکالے نہیں یہ میں نے کل کہا تھا کہ اگر کوئی بچی یہ کہنا چاہے مطلب یہ خواہش کا اظہار کرے کہ میں شادی سے پہلے لڑکے کو دیکھنا چاہتی ہوں تو وہ سامنے نہ لے کر آئیں بلکہ فوٹو وغیرہ دکھا دیں تو بھائی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ فوٹو تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ کیوں ایسا بولا تو اچھی تسیح ہے بہار ہمارا مراد خدا نہ نخواستہ یہ نہیں تھی کہ اس مقصد کے لیے خالص فوٹو کھچوایا جائے हुँ. بلکہ مراد یہ ہے کہ پہلے سے کوئی فوٹو موجود ہو تو اسے دیکھنے کے لیے دے دیا جائے صحیح. اگر وہ فوٹو موجود نہ ہو تو سیکنڈ آپشن ہم نے بتایا کہ وہ بچے کسی قابل اعتماد عورت کو بھیج کے دکھا دے جو بچی کی پسند آپس کو جانتی ہو اور وہ آ کے پھر لڑکے کے بارے میں بتائے تو یہ ایک بہتر صورت ہوتی ہے کسی نے تعویذ کروایا ہوں تو کاٹ کروانا کیسا ہے تو بالکل کاٹ کروا سکتے ہیں اور کاٹ ہو بھی جاتی ہے हुँ. اگر غلط قسم میں کالا جاتا وغیرہ بھی کیا ہو تو روحانی طریقے سے اس کی کاٹ ممکن ہے لیکن ہر صحیح. شخص نہیں کر سکتا اس کے لیے کوئی اچھا عامل درکار ہے صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام آ, کون صاحب اور کہاں سے जी आबिद बोल रहा हूँ फैसला बात जी आबिद साहब कैसे हैं आप अल्लाह तो बड़ा है आबिद ठीक है आपकी आज तो मानशाला बड़ी महफल सजाई है उनकी साहबान रौनक है, है आज तो आपके प्रोग्राम है जी जी माजिज चाहता हूं जब से आपका पहली टाइम शुरू हुआ है आज भी नहीं दे सका आप देख रहे हैं ہاں جی بس کچھ ٹائمنگ یا آج کل وہ آفس کیسے ہو جاتی ہے کس بہت جلدی سے اور چان میں صبح اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے فرمائیے سر کیا کہی آج بھی کل تھا آج بھی میری قبول کیجیے جی جی صاحب خدمت السلام وعلیکم السلام خوش آمدید بہت شکریہ تو میرا کچھ کنکلوژن ہے اس پہ hmm. آپ کی رہنمائی درکار ہوگی جی مفتی سربان کی hmm. پہلی تو بات یہ ہے کہ میری پرمندگی میرے ساتھ یا میری التجائیں hmm. کیا میں کسی کو ہائر کر سکتا ہوں ان کو ڈلیور کرنے کے لیے دوسری بات جیسے عید الملاد النبی گلتا میرے ایک دوست نے ایک بہت خوبصورت نالا میں پار کی کبھی جو ہے وہ میرے بیچینے کا لگا हुँ. اب کیا میرا سینہ اس ہے وہ تو سر کی جگہ ہے نا میرا سینا اس کابل ہے کہ اس کو وہاں سے لگایا جائے اچھا ایک ادب ہے اس کا اس ادب کو جب وہ میرے سینے پہ ہے हुँ. تو کیا اس کے آداب کو فالو کر پا رہا ہوں हुँ. جو کہ باتھ روم میں جاتے ہوئے نیگلیجنٹ ہو سکتی ہے اتارنا بھول جم صحیح اسی طرح اس کے حوالے سے جو تعویذ کا مسئلہ ہے تعویذ اگر گلے میں ہے مم. اس تعویذ کے کچھ یقینی ناداب ہوں گے صحیح کیا ہم ان کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری جو ایک اور طریق ہے ڈسپلن کے لیے کیا کے لیے کی جا سکتی ہے ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک نات شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محمد رضوان قادری اور یہ شرف حاصل کر رہے ہیں میں ماریا نج دوریاں تے دوریاں نے ماریا آ سد آقا مدی نے آقا دو ڈیرا میں تھو بڑی دور لا ل متی نیا آسا کرو میروانیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ نہیں تسا میں بڑی دور لا دیا سسلے مدی بجدا کا دے پیدار کا جو دل نہیں لگدا اے جدائی والا نت تین بجدا نت کین بجدا کو چنی ری ملا لیا دے آخار کرو میرے بانیا منو مجدوریا دور ماریا ماشاء ماشاءاللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کرے السلام علیکم آ, لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی وہ سب سوالوں کے جواب <تصفيق> دیکھیے بچی نے دی. سوال کیا دی. تھا کہ سوتے ہوئے جب یہ جاگتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گلہ گلا دبا رہا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور سانس سی طریقے سے نہیں آتا پھر سے ان کا ایک مشورہ یہ ہے کہ سوتے وقت آیت ال ضرور پڑھ کر سوئیں اور چاروں کل پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں دم کر کے جسم پر پھیر لیا کریں اگر اس کے باوجود کیفیت ختم نہیں ہوتی تو کسی اچھے عامل سے رجوع کریں یا جیسے ہمارے یہاں کیو ٹی وی پہ پروگرامز آتے ہیں یہاں پر رجوع کر لیں اور کاویزات وغیرہ یہاں سے منگوا لیں یہ کہتے ہیں کسی عامل کے پاس کوئی بچے جانے لگیں تو اب وہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں اور اس کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے تو ایسا کہتا ہے میں تعویذ کر دوں گا کہ لڑکا انکار کرے گا لڑکی کا ذہن مفلوض سا ہوتا جا رہا ہے تو یہ یقینی سی بات ہے یہ وہی عاملین ہیں جس کا ہم نے تذکرہ کیا اور وہ عامر صاحب سن رہا ہوں تو ہماری طرف شاید وہ توجہ کرنے کی کوشش کریں گے دوبارہ ہمیں رکاوٹ بھنٹ سے اس کو لے لیجیے تو اللہ کا حفاظت فرمانے والا ہے اس قسم کے لوگوں سے قریب جانے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے بھی کسی اچھے عامل سے جو کر لیں تو جو کچھ وہ عمل کر رہا ہے انشاءاللہ اس کی رکاوٹ بھی ہو جائے گی اچھا آپ کی اس بات سے مجھے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ <laughs> اب یہ جتنا ہم جتنا عمرین کے خلاف ہم نے بات کی ہے اب یہ حملہ ہم پر ہوگا لیکن ہم نے خلاف پہ بات نہیں کی ہے ہم تو ایک شریعت کی بات کر رہے ہیں شریعت کی بات اگر اسے خلاف اسے ہاں اسے اپنے خلاف سمجھے تو یہ اس کی عقل کا قصور ہے بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے م. میں نے پوچھا کہ بال لوگ اچھے بن کر دکھاتے ہیں اپنے م. آپ کو ظاہر کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا اچھا ہے کہ نہیں ہے م. تو دیکھیں ہمارا معیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ م. م. تو جس کا عمل جس کا کردار جس کا قول جس کا فعل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علّم کے عمل و کردار و قول و فعل کے مطابق ہو تو واقعی اچھا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی شناخت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں یہ ہی کہتے ہیں زوال کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے اس کے لیے ایک تو یہ نمازوں کے جو اسلامی کیلنڈر آتے ہیں یہ لے لیں تیسرے خانے میں لکھا ہوگا داہوہ کبرا یا زوال آفتاب یہاں سے زوال کے وقت شروع ہوتا ہے اور اگلے خانے میں لکھا ہوتا ہے وقت زہر یہ زوال کے وقت کی انتہا ہے اس میں یہ جواب بھی ہو گیا کہ شروع کب ہوتا ہے ختم کب ہوتا ہے صحیح اور اس زوال کا وقت جو مقرر کیا گیا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ کفار جو تھے بعض لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے تو تین اوقات میں خاص طور پہ وہ سورج کو سجدے کرتے تھے ایک طلوع آفتاب غروب آفتاب اور زوال تو ان تین وقتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع کیا اس سے اس بات کا جواب بھی ہو گیا کہ سجدے والی عبادت اس وقت نہیں کرنی چاہیے باقی دیگر اذکار لاہیا یا قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں اگر سے سجدے پہ قیاس کر کے بعض فکا نے یہی فرمایا کہ یہ بھی نہ کریں تو بہتر ہے لیکن ان کی ممانعت نہیں ہے ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے جی کال کریں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے میرے سوال ہیں میرا پہلا है یہ ہے کہ جو رائزر ہوتا ہے کیا رائزر لڑکی استعمال کر سکتی ہے اور دوائی اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ جو تصویریں لگاتے ہیں اندر بچوں کی ہوں یا کسی بڑے کی ہوں ही کیا ही یہ جائز ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی ہوتی سر یہ سوال تھا کہ جادو سے کیا جان جا سکتی ہے تو جان کسی چیز سے نہیں جا سکتی وہ اللہ تعالیٰ ہی لیتا ہے یہی قرآن کا بھی فیصلہ ہے حدیث کا فیصلہ ہے ہاں لیکن بعض چیزیں ذرائع اور اسباب بن جاتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کسی نے جادو کروایا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس شفقی روح خط کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہو صحیح. تو پھر اللہ کا فیصلہ اور وہ جادو میں موافقت ہو جاتی ہے ہم منسوخ کر دیتے ہیں جادو کی طرف سے جادو کے وجہ سے کوئی مر گیا حقیقت موت اللہ نے دی ہے صحیح. اب یہاں بچے شبہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے موت دی تو جادوگر کی گرشت کیوں ہے صحیح. اس لیے ہے کہ انہیں کسی کی جان لینے کے لیے جادو کرنے کی ممانعت تھی صح. انہوں نے نافرمانی کی اس وجہ سے ان کو سزا ملے گی صح. ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی عارف بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے جی عارف صاحب کیسے مزاج ہے آپ ڈیٹ اللہ کا کرم تسلیم آئی آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی آپ کی بزم ماشاء اللہ سے مفتی احمد صاحب کی موجودگی میں اور مفتی عامر صاحب کی موجودگی میں انتہائی خوبصورتی سے جو ہے رمضان میں جو ہے لوگوں کو علم اور معلومات فراہم کر رہی ہے اس کے لیے میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو بڑی نوازش آج،, آج کے عنوان کے لحاظ سے ایک میرا سوال ہے سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں شاید علم کی اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جادو کے اوپر لوگوں کی زیادہ توجہ ہے اور لوگ جو ہے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں صحیح میرا, میرا سوال یہ ہے کہ کس طرح سے اس کو جو ہے اس سے بچا جا سکتا ہے ही. کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں اور لوگوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے عالم حضرات کا جو علم رکھتے ہیں جن لوگوں کے معاشرے میں ذمہ داری ہے ان کا, ان کا کیا رول ہونا چاہیے آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد دوڑتے ہیں دیکھ رہے ہیں ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں محمد رضوان پڑھ ناج پڑ ہیلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں فرمائیے جی میں سے پوچھنا تھا میں Hmm. یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ مدینہ کی جو hmm. <تصفيق> جی جی خال ہے ڈراپ ہو گئی جی ازن جس کو ملا وہ مدی نے اس نے جتے کچھ نہ بنا میں یہی رہ گیا دینے چلا ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا میرا ٹھکانا عرض کرنے لگے عشق بہنے لگے اور ہلکے جگ تو سدا پر صدا میں نے روکا پاتے جی صدا پر صدا کا نا روکا میں یہی رہ گیا کاقی را نو رہ گیا دل جس ملا چلا ماشاءاللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم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 جی میں خیادہ سے بات کر رہی ہوں میں جلدی بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میرے دو دو کوشچن ہیں ایک ہے میری والدہ سے ریلیٹڈ ہے میری والدہ ماشاء اللہ بہت متقی اور پرہذگار خاتون ہے پانچوں کی نمازی سب کچھ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو وہ ہیں